والدیس <تصفيق> ہندو <تصفيق> یا یو لدینہ آ منو قطبہ علیکم ادا ہزارہ آہدکم الموتوں ان طرح کا خیر انل وسیع تو اے ایمان والوں جب تم میں سے کسی کے مرنے کا وقت قریب آ جائے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کیا جاتا ہے وسیعت کرنا اس کے لیے للوالدین والاقربین تو والدین اقربین وغیرہ کے لیے وسیعت ابتدائے اسلام میں فرض تھی لیکن اس کے بعد جب میراث کی آیتیں نازل ہوئی تو وہ وسیعت والی آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ جن کے لئے وسیعت کرنے کو کہا تھا ان کا حصہ اللہ تعالی نے خود متعین کر دیا تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے <تصفح> اسی کا بیان ہے کہ ابن عباس سے ہے کہ حضرت ابن عباسان پہلے یاد پڑی ان طرح کا خیرن الوسیت للوالدین والاقربین جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو والدین اقربین کے لیے وصیت کرنا فرض تھا فقانت الوسیتوں کا تو ابتدان مذکورہ لوگوں کے لیے وسیعت کرنا اسی طرح تھا یعنی فرض تھا حتیٰ نشخط آیت المیراث سے یہاں تک کہ اس کو منسوخ کر دیا آیت میراث نے <تصفح> پڑھیے اوپر والی حدیث سے معلوم ہوئی کہ پہلے وسیع کرنا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تو منسوخ ہوا تو وارث اور غیر وارث سب کے حق میں کہ کسی کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتے یا صرف وارث کے لیے <تصفح> تو اس جس میں یہ بیان کیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ جب میراث سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا ان اللہ آتا ان اللہ قد آتا کل لذی حق کن حق ہو اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حصہ مقرر فرما دیا ہے جو شریعت کی زبان میں وارث کہلاتے ہیں فلاں وسیعتہ لیوارسی سو اب کسی وارث کے لیے وسیعت کرنی جائز نہیں ہے اس کا مطلب غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں وہ بھی سلوس کے اندر اس سے زائد نہیں اس سے زائد کریں گے تو یہ اضرار ہوگا وارثوں کو نقصان پہنچانا ہوگا پڑھیے کھانے <سلام> <سلام> <تصفيق> <مخالتت الیتیمی فی التعام> پینے میں یتیم کو اپنے ساتھ ملا لینا حضرت ابن عبار فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آیت نظر فرمائی ولا تقرب مال التیمی اللہ بلتی یا آسن مال یتیم کو استعمال کرنے کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے حق میں بہتر ہو اور ان لذنا یا قلونا امعال یتامہ ظلمن جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا انصافی کے ساتھ وہ اپنے پیٹوں کو جانم کی آگ سے بھر رہے ہیں تو یہ آئے سن کر کے ان تالا کا منقانا اندہ یتیم گئے وہ لوگ جن کے پاس کوئی یتیم تھا آزالا تعام من تعام تو اس کا کھانا اپنے کھانے سے اس کا پینا اپنے پینے سے الگ کر دیا اب یتیم کا کھانا اس کے مال میں سے الگ پکوانے لگے فاجا آلہ یفظ من عام ہی اب مان لو پانچ روٹی بنائی یتی کے لیے اسی کے مال میں سے وہ تین روٹی کھائی دو روٹی بچ گئی سالن یا سبزی یا دال بنایا جو کھایا سو کھایا اور بچ گیا فاض من المنتا فاجا ہی اس یتیم کے کھانے میں سے بچنے لگا فیوح بس لہ تو اس کے لیے وہ روک دیا جاتا تھا کھانا رکھ دیا جاتا تھا حتہ یا کو لہو یہاں تک کہ تو اسی کھانے کو یا نباسی کھانے کو کھائے اور اگر نہ کھائے تو یسدو کھانا خراب ہو جاتا تھا تو یتیم کا نقصان تھا نہیں نقصان تھا پس وہ الگ, الگ, الگ کرنے لگے ہاں پر بچنے لگا یتیم کے کھانے میں سے تو اس کے لیے رکھ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کو باسی کھاتا تھا یا اگر نہیں کھاتا تھا تو خراب ہو جاتا تھا فرسٹ درزا علی کا تو یہ بات یعنی یتیم کا نقصان لوگوں پر شاپ گزری فضا کر زاء الکلِ رسول اللہ صاحب وسلم اس کا تذکرہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صاح وسلم سے کہ جب سے وہ آیت نازل ہوئی ہم لوگ ڈر گئے اور یتیم کا کھانا اس کے مال میں سے الگ تیار کرنے لگے بچ جاتا ہے تو یا تو باسی کھاتا اگر نہیں کھاتا ہے تو خراب جاتا ہے انض اللّہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یس القا نلیہ طامہ الاصلاح الح لوگ آپ سے یتیموں کے بارے پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ان کے صلاح اور نفع کا کام کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر کھانے پینے میں ان کو اپنے ساتھ ملا لو فیفان کو تو تمہارے بھائی ہے بھائی تو بھائی کے ساتھ مل کر کے کھاتا ہی ہے کوئی حرج نہیں ہے فلا مہم بھی وشرابہم عام ہی تب ان لوگوں نے اپنا کھانا یتیم کے کھانے کے ساتھ اپنا پینا یتیم کے پینے کے ساتھ ملا لیا بڑھیا <تصفح> صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے باب و ماں جا اس بات کے بیان میں کہ یتیم کے ولی کے لیے جائز ہے کہ اجرت اور حق الخدمت کے طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ لے لے <coughs> یتیم کے ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ لے لے یتیم کے مال میں سے کچھ اجرت اور حق الخدمت کے طور پر پڑی اچھا ہاں ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرا ایک یتیم ہے اس کے پاس مال ہے قال آپ نے فرمایا فقول من مال یتیمی مین مالی یتیم کا تم کھا سکتے ہو اپنے یتیم کے مال میں سے درا حالے کی نہ تو اسراف کرنے والے ہو ولا مبادرن اور نہ جلدی کرنے والے ہو کہ جلد جلدی جلدی اس کا مال خرچ کر لیں ورنہ نہ بڑا ہو کر کے لے لے گا ولا متاثیلنگ اور نہ یتیم کے مال کو سرمایہ بنانے والے ہو کہ اسے تجارت میں لگا دو نفع اٹھاؤ جو کچھ نفع ہے وہ اپنے پاس رکھ لو اصل سرمایہ صرف یتیم کو واپس کر دو یہ ہے تاسل تعصر کے معنی سرمایہ بنانا بھائی مطلب یہ ایسا نہ کرو کہ یتیم کے مال کو المال اور سرمایہ بنا کر تجارت میں لگا دو جو کچھ نفع ہو وہ نفع تم اپنے پاس رکھ لو اور یتیم کو صرف المال لوٹاؤ ایسا نہ کرو باب ما جاء ماذا يطبع رذنه وبنی قال حدثنا احمد صالح قال حدثنا احمد محمد المدهی قال حدثنا عبدالقارب خارد من شاید ان یابی مرکمہ نبيی عن شاید ان یابد الرحمن بن نقیش انہو سمع شروف من بری عمد نیوب ومن قابل اعطی اللہ قال, حلق قال حلق کسی شخص کے ساٹھ ستر سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے کو یتیم کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا ہے لیکن بوڑھا یتیم کہا جائے گا حضرت حضرت علی طالب ہاں بابوں جا ان حدیثوں کا بیان جو اس بارے میں آئی ہے کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے کتنی عمر میں ختم ہوتی ہے تو حضرت علیب نے ابھی طالب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث محفوظ رکھی ہے کہ لا یتما بادہ احتلام یتیمی نہیں رہ جاتی بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہ جاتی بالغ ہونے کے بعد والا سماتین اور نہ ہی دن بھر رات کے آنے تک چپ رہنا <coughs> کیا مطلب کہ کی صبح سے لے کر شام تک بالکل نہ بولے یہ زمانے جالیت کی ایک عبادت تھی جس کو سو میں سکوت کہا جاتا ہے صبح سے شام تک کسی سے کچھ بھی نہ بولے زبانی نہ ہلائے چپ روزہ کیا کریں اس کو چپ روزہ سو میں سکو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ زبان کو ذکر اللہ میں اور اسی طریقے سے نیک کلام میں مشغول رکھنا چاہیے اور نہ رات کے آنے تک دن کی خاموشی پڑے <تصفيق> بابو ماجا افک تشددی فی اکل مال یتیم مال یتیم کو کھانے میں سختی کرنے کے سلسلے میں یہاں کھانے سے مراد کیا ہے یا نہ یتیم کے مال کو دبا لینا تو اس سلسلے میں بہت سخت وعید ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول شاثر نے فرمایا کہ جتنا نیبو السبع المن بچو تم سات ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو تم سات ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے پیلا یا رسول اللہ پوچھا گیا اللہ رسو غما وہ سات تباہ کن چیزیں کیا ہیں کال آپ نے فرمایا اشر کو بلّا ہے اشر کو اللہ کے ساتھ عبادت میں علوریت میں کسی اور کو شریک کرنا و اور سحر کرنا بعض لوگوں نے کسی پر سحر اور جادو کرنے اور سحر سیکھنے کے درمیان فرق کیا ہے کہ سیکھنے کی تو اجازت جی سحر کا سیکھنا جائز ہے کیوں جائز ہے کوئی تمہارے اوپر اگر سحر کر دے تو تم اس کا توڑ کر سکو مثلا یہی ایک فائدہ ہے لیکن خود کسی کے اوپر سحر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے وہ قتل النفصلتی اللہ اللہ بلحق اور ایسے شخص کو ناحق قتل کرنا کہ جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے سمجھے اب قصاص میں کوئی قتل کیا جا رہا ہے قصاص میں کے طور پر کوئی قتل کیا جا رہا ہے تو یہ قتل ناحک نہیں ہوگا اور ایسے شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے ناحک قتل کرنا وہ اقل الربا اور ایسے ہی سود کا کھانا و عقل و مال یتیم کے مال کو کھانا بس یہی مناسبت ہے باب سے کہ یہاں عقل مال یتیم کو کس میں شمار کیا مہلکات میں وہ طولی یومت اور کفار سے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا و قصف المحصناطل مینار اور مومنا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر زنا کی توہمت لگانا یہ سات جو ہے مہلکات ہیں اور جو قبائل میں سے ہیں سب کے سب پڑھی یہ عمیر ابن عمیر اپنے والد عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے حدس ہو کہ ان سے بیان کیا اور ان کو اللہ کے رسول علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول قبائل کیا ہے قال آپ نے فرمایا ہوں نہ کسون قبائل نو ہے فضاکارا نہ پھر اس کے بعد وہی حدیث مذکور یعنی حدیث ابو حریرہ کا جس میں بتایا تھا اس السبع الصب اسی حدیث کا مضمون ذکر کیا تو گیا اس میں جو سات چیزیں ہیں ان ساتوں کو کبائر میں شمار کرایا زادہ اور اس کے بعد اس پر اضافہ کیا وہ اقوقل والدین مسلم مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا کرنے کا وہ استحلال البیت الحرامی قبل حکم آحیا انو اور اس کعبہ کی بے حرمتی کرنا یہاں بے حرمتی سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں حرام ہیں ان کا ارتقاب کرنا مثلا حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے تو اب وہاں شکار کرنا کیا ہو جائے گا یہ اس کی بے حرمتی ہوگی اور اس بیت حرام کی بے حرمتی تو کرنا جو تم سب کا قبلہ ہے زندگی میں بھی کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اور موت کی حالت میں بھی کہ قبر کے اندر چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے تو موت و حیات دونوں حالتوں میں قبلہ ہوا نہیں ہوا اور اس بیت حرام کی بے حرمتی کرنا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 نے سیاجی میں پڑھا ہے کہ میت کے طریقہ سے بدترتیب چار حقوق متعلق ہوتے ہیں تو پہلے نمبر پر کیا ہے تجہیز اور تکفیر سمجھے تجہیز اور تقفین یعنی میت کے کفن دفن پر خرچ کیا جائے گا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے بعد اگر بچے گا تو دوسرے نمبر پر قرضوں کی ادائیگی ہے تو اگر بچے گا اس کا کیا اندر کہ کی کفن ہی کے اوپر خرچ ہو گیا سب تو پھر آگے کچھ بھی نہیں بعض نسخوں یہاں تو یہ ہے ما جمی المال اور بعض نسخوں کے اندر ما کی جگہ پر من جمی المال ہے اور وہی زیادہ صحیح معنی کے اعتبار سے تو ان آدیشوں کا بیان جو اس بات کی دلیل میں آئی ہیں کہ میت کا کفن اس کے پورے مال میں سے ہوگا مئیت کا کفن اس کے پورے مال میں سے ہوگا یعنی اگر اس نے جو ہے دس لاکھ روپے چھوڑے تو سارا کفن پر خرچ کر دیا جائے گا پورے مال میں سے ہونا کیا مطلب یعنی چاہے پورا مال خرچ ہو جائے آگے جو ہے دن کی ادائیگی کے لیے یا وسیعت پوری کرنے کے لیے یا وارشوں کو دینے کے لیے کچھ نہ بچے حضرت خباب فرماتے ہیں مصاب ابن عمیر پوتیلا یوما احد مصاب ابن عمیر احد کے دن شہید ہوئے درہ حالے کی نہیں تھا ان کے پاس نہیں تھے ان کے پاس کچھ سوائے ایک اونی کمبل کے یا سوائے ایک اونی چادر کے اور کوئی مال نہیں تھا قتل کیے گئے شہید کر دیے گئے حضرت مسا ابن عمیر وحد کے دن درہ حال کی ان کا کوئی بھی مال نہیں تھا سوائے ایک اونی چادر کے وہ بھی اتنی چھوٹی کہ کنہ اضاقینہ رسو جب ہم کفن کے طور پر اس سے ان کا سر ڈھکتے تھے خاراجت رجلہ ہو تو دونوں پیر ان کے کفن سے باہر ہوتے تھے وہلا غست رجلئی رجلئی اور جب ہم ان کے دونوں پیر ڈھکتے تھے خاراجا راسو تو سر جو ہے چادر سے باہر ہوتا تھا فقال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم غستو بیہ راسو تو اللہ کے رسول شاس نے فرمایا کہ اس سے ان کا سر ڈھک دو وج الو الا رجلائی ہی من منل اور ان کے پیروں کے اوپر اس کے نامی گھاس ڈال دو تو اب دیکھیں ان کا پورا ترکہ کیا تھا صرف ایک چادر تھی نا صرف ایک چادر تھی چھوٹی سی تو پورا ترکہ کفن پہ خرچ ہو گیا نہیں ہو گیا زید کوئی چیز امر کو ہبا کرتا ہے اب امر جو ہے زید کے واسطے اسی چیز کی وسیعت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز کون سی چیز جو زید نے امر کو ہبا کیا تھا تو زید امر کو کوئی چیز ہبا کرتا ہے اور پھر امر جو ہے زید کے واسطے اسی چیز کی وصیت کرتا ہے تو امر کے انتقال کے بعد وہ رسا کی وصیت کے مطابق وہ چیز زید کو دیں تو زید کے لیے لینا جائز ہے یہ ہے مسئلہ یا زید امر کا وارث ہے زید نے امر کو اس کی زندگی میں کوئی چیز ہبا کی تھی اس کے بعد امر کا انتقال ہو گیا ترکے میں وہ چیز بھی ہے جو زید نے عمر کو ہبا کی تھی تو میراش کے طور پر زید اس چیز کو لے سکتا ہے یا نہیں اسی کا بیان ہے اس ندیشوں کا بیان جو آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو ہبا کرے سمایوسا لہو بیہ پھر محبوب لہو کی طرف سے اس کو کس کو محبوب لہو کی طرف سے اس چیز کی وسیعت کی جائے کس کے واسطے لہو اسی واحد کے واسطے اور یہ یا واحد اس چیز کا وارث ہو تو عبداللہ ابن بريدہ اپنے باپ حضرت بريدا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ کی کن تو تصد تو علا امى نے اپنی ماں کو صدقہ کیا تھا میں نے اپنی ماں کو صدقے میں دی تھی ایک باندھی وہ مَاتَتْ ماتت اور بے شک وہ کون میری ماں انتقال کر گئی وہ ترک تلک اور ترکے میں اسی باندھی کو چھوڑا ہے جو میں نے اس کو سطح کے طور پر دیا تھا کال کا دبا اجرو کا تو مقصد کیا تھا کہ بیٹی ہونے کے ایسے میں ہی وارث ہوں اس کے ترکے کا اور ترکے میں وہ باندھی بھی ہے جو میں نے خود مرحما کو صدقے میں دیا تھا تو کیا میں وارث کے طور پر اس باندھی کو پل لے سکتی ہوں یہ تھا سوال کال کا کا تمہارا اجر و ثواب ماں کو صدقہ دینے کا تو ثابت ہو گیا اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی وہ رجاعلہ کا فلمی راس اور وہ باندھی بھی تمہارے پاس لوٹ آئی ناش میں یعنی تم لے سکتی ہو قالت اس نے پوچھا وائن ماتت والا سو مشہری دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مر گئی اس حال میں کہ اس کے اوپر ایک مہینے کا روزہ تھا افا یوجی او یقدا انسومان ہا روی کو شک ہو گیا کہ یو کہا یا یقدا کہا افا یوجی انسو مان تو کیا یہ بات کافی ہو سکتی ہے کہ میں اس کی طرف سے ایک مہینے کا روزہ رکھ لوں یا یوں کہا کہ افاقدا انہا اناسومانہ کیا اس کی طرف سے قضا کی جا سکتی ہے کہ میں اس کی طرف سے روزہ رکھ لوں کال نام آپ نے فرمایا کہ ہاں تو رکھ سکتی ہو قالت وہ بولی وہ انہتا ہوج اس نے یعنی میری ماں نے کوئی حج نہیں کیا تھا افاجی اتوقا انہا انہجانہ افاجی انہ ان ہاں کیا یہ بات کافی ہوگی کہ میں اس کی طرف سے حج کر لوں یا یہ کہا کہ اتوقا انہا انہجانہ کیا اس کی طرف سے قضا کی جا سکتی ہے کہ میں اس کی طرف سے حج کر لوں اعلی نام آج نے فرمایا کر سکتی ہو زندگی کے اندر تو عبادت میں نیابت نہیں چلتی زندگی میں تو عبادت میں نیابت نہیں چلتی آپ طبیعت کچھ خراب ہے تھوڑی رقم کے پڑھاؤ نوال میری طرف سے ہو جائیے نہیں اب یہ موت کے بعد کی بات ہے موت کے بعد کی بات ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر نام فرمایا کہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالی اعلیٰ ہے پہلے سبق میں باب و مہاجا اف فی فلوسایا کا مطلب کیا ہے اور باب میں مذکور حدیث سے مطابقت کیا ہے وضاحت فرما دے دیکھو مزکور حدیث میں لفظ وصیت آیا ہے نہیں آیا دیکھ لو بس مطابقت ہو گئی آپ نے سال گزشتہ جھاڑ پھونک کا وظیفہ سنایا تھا اس سال میں جھاڑ پھونک کا وظیفہ کیا سنایا تھا یہاں کو جھاڑ پھونک کر رہے تھے नहीं नहीं झाड़ फूंक का वजीफा थोड़ा हम यहां सुनाएंगे या सुनाया होगा ऐसा नहीं शहर के बारे में हो सकता है लेकिन कहां, गुजरात साहब तो मेरे पास अब उदाऊ थी नहीं मैंने कैसे सुना हाँ निष्कात हा? हा? हा? हा, में कही है। वहां भी तो कहीं झाड़ फूंक की बात नहीं आई अगर कोई है <laughs> <laughs> بہت سارے ہیں جھاڑکوں کے میں نے یہاں یہ بتایا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک بعض کی قید ہے بعض لوگوں کے نزدیک تعلیم سحر جائز ہے تعلیم سحر جائز ہے سحر کرنا جو ہے کسی کے اوپر یہ جائز نہیں ہے تو بعض لوگوں کے نزدیک ہے ورنہ اکثر یہ کہتے ہیں کیا؟ کہ آدمی جب کوئی فن سیکھتا ہے تو اس کو آزماتا بھی ہے اگر تعلیم سہر جائز ہے سہر سیکھ لے گا تو اسے آزمائے گا نہیں یقیناً وہ کسی کے اوپر آزمائے گا کہ دیکھوں اثر پیدا ہوا یا محنت بیکار گئی اس وجہ سے انہوں نے تعلیم سہر سے بھی منع کیا ہے البتہ شہر کا لفظ بہت عام ہے اور شہر کی قسمیں بھی بہت ہیں مقدمہ ابن خلدون میں شہر کے اقسام جو ہے ذکر کیے گئے ہیں علامہ تختہ زانی نے شرح مقاصد میں بھی کچھ تفصیل بیان کی ہے میں نے یہ کہا ہوگا بتایا ہوگا یہ جو جادو جاد ان میں جو شرکیہ لب جو آتا ہے وہ آخر میں آتا ہے وہ تو منتر ہوتے ہیں لیکن وہ اخیر میں غیر اللہ کے نام کی دعائی دیتے ہیں یہ دعائی جو ہے وہ کیا ہے یہ استعانت بھی غیر اللہ ہے وہ دیوی دیوتاؤں سے غیر اللہ سے استعانت کرتے ہیں مدد چاہتے ہیں وہی وجہ حرمت ہے اس کی جگہ پر اسے نکال کر کے آپ خوش نہ لائیں تو اثر نہیں رہے گا یا اس کے ساتھ آپ کل لا الہ الا اللہ لے آؤں تو کوئی وہی اثر بھی انشاءاللہ اللہ اس سے زیادہ جو ہے رہے گا اب یہ الٹا سیدھا جو ہے کلکتے کا جادو چلتا ہے کالی کلکتے والی کھاتی پان بجاتی تھالی چلیا چھما چھم تجے خود کا نام مجھے اگر پہلا نام بس یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے پہلا نام اللہ کا اب اس کے بعد دوجہ بس اللہ کا نام کافی ہو گیا تھا لیکن پھر دوجہ یعنی دوسرا دوسرا کون ہے وہی شرک ہو گیا نہیں ہو گیا اللہ کے ساتھ اور باقی تو مطلب یہ تھوڑے کہ اردو سے ہٹ کر اگر کوئی لفظ ہو تو سب کا سب جو ہے جادو ہے حضرت مانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیاض کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے اور ملکی میں نے اسے سے نقل کیا نظر اتارنے کی جگہ نظر اتارنے کی درا موسا وار رو کی لاٹھی ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پارٹی سہل پڑے موت کی گھاٹی تابے کی نظر بے کار رو جاد کا اثر بسم اللہ اللہ اکبر <تصفح> اس طریقے سے لوکھل لیلے ہاتھ کدا رال میں چھٹے باٹی بٹے کچا مجھا ڈانجا کچا بھوجا دودھ بھگ جائے مجھ مچا جنجا جائے جسر بل بھائی چل بھائی کوئی دیکھتی پاتی نہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب وہ جگہ جہاں پر غیر اللہ کی دعائی ہوتی ہے وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ تاثیر اور بڑھ گئی جاؤ